وان خلق قدمين في انشاء دی دی مخلوق اللہ اللہ اللہ اللہ میں غیر دا. ہوتا ذکر کی کی منزرہ دا کتاب دا. مخاری رد دا کی دا وجود قائل دی خالف انکار مشرقین بن ملائقری بن جن بان نے حالات رقم مشرکین لے دیو جن کی دی کتاب شاید کی کی جدا بخاری کی کتاب شو رحمت اللہ باپ اس سفر تقبیر ایجاد مخلوقات اور انواد مخلوقات دی باپ بخاری شاند اور باپ دے دو سفر تقبیر دو لگے کی کی اجازت و مخلوقات ایجاد تو مخلوقات دی و مخلوقات جتنی دی دی شردو مخلوقات اجازت دی مخلوق دی خود موجود ہندیوں یہاں پر چاہتی اجاد رہے کر رہا رہا دا اللہ <سؤال> علیہ ہوئی وہ مشرقین پر اجاد کے دلیر کم دی خلق و مخلوق سے دیبت افا محلات اجاد دیو جن آیات تذکر یوک دل خلق اس و محلات بیان دا حالت دیبت اجاد اولا کتاب و بطل اتنا بھی ایجاد دا مخلوق ہو رہی ہے اسے مخلوقات ایجادہ اللہ و قدرت والد تھے مخلوق نو موجود مخلوق راوڑا پر اس بس را مخلوقات دا وعادت مخاطبین, تھا. مخاطبین مخلوق فعادت آسانی, ایجاد اولی و سالین آسانی اللہ تفضیل موزوں بارے کا تزیل کا شملہ عادتم اهلوب او فند اهلوب وقال الربع من الازم والحسن كل عليه ايضا ايجاد देव कह यादर الله بن اسان دي رب جي بل مثلا تران تقيل تسوي گئی اير ول عين ان ذا مش ذل مستول دمفقم دي زمني من زمين زيلو مثلا نكر گئی ايرن هنن التلين لين انتر بيلاو اللہ حمزد و بحار فرا اگر قسم چی بیلی تازیت رازی حمزد و بحارن فالتازیت رازی سر کے امر سری دارہ انشاء در فالتازیت رازی رضیت اشارہ کی جدا پیل فالتازیت لافعینا بالخلق الاول تعلیٰ علینا واقعیش فمانگبار سڑیوار اندیا خلق اول فمانگبار سڑیوار راوس افعینا افعینا علینا حین انشانا کن اصل لاسی بطر پایا نا, نا رینا واقعی شکر منس سڑیوالی پرنچی منس تاسڑن بے پیدا کولی پتابیری پسگیدو قائم سوکو جتے اتفاق پیلے کی گی نفار دو اشاری او بالآیات کریمتا وعالو بکم از من الارس اداری تبتیر مصرحی اصل مقام خودو تقلل او دادو بل خلق الاول تصيير حين ان شاء كنتم بالخلق الاول تصيير اپ نے جو مر سوال ہے کہ جب تم تاس پیدا کرے اشارہ ہے کریمہ اخات و عالمکم اذ من الارض الاغی تفسیر مستراشی ان شاء خلقكم بلا ذال انشئكم تصيير ان شاءكم ان شاء جیشارا تفصیل آجرا تھا آیاتی جو دفعی رفتا جیتی و عقیش فموار سلوالے فاول فدائی سلام دا لال آیاتی کریمہ اخراتا از انشاکم و آلو بکم از انشاکم من دا آبس اللہ تاظر پا حالاتو پانا فلکلہ چیتاظر بکن راجمہ کولی ورنوالی سلطان فاک فاک کولی راتو دکوان فدکم راتو دکوان دکم دا تفسیر دا آیاتی اخراتا اشارتا و اشار تو آلو بکم من دا دا دا حین انشاکم دادا از مانا دا فیضا غیرنا قابل پدیسیو کہ حین انشاکم یلی از انشاکم اور دے تفسیر شکر وانشا خلقکم انشاکم یلی انشا خلقکم استاس و مادے فیدا کولا دادا صلی اللہ علیہ وسلم تنویر استاس و مادے فیدا کولا چاہا نطفا دادا مکینہ رابان دوانا فا مختلفی غزاغانو کی اگیر بینا جو را شا بینا نطفا بیداکر خان کو بھی لگا مہاتہ تفیلا سفیرو توڑا نتا طول ادو پیتم نے وی راغری بار ہر پراتو او پروٹ کی او سمجیا تو کی او غنمو کی والو گانو کی سب گبران کی او سب امریکہ کی او سب سوا کی نام پر فائلز اور یہ مختلف مقامات تے لا راجہ مغلشکل دے رضا بادی ابدا لا بدن تو بدن کی بین انقلاب را اللہ پریشانی سنانوحتا وقوار قد خلقكم اطوارا خلقناكم اطوارا إذا كنتم اتاصلكم مختلفوا ترقووا معنى طورا قذينا طورا نطفة طورا علاقة طورا مزغة بي فغسون العزام لحمة طورا قذام صدار عدا طوره اي قدره دے دے شارک کے معنی رشید احمد محید کرکی کہ تور خلا اصلی قدر دے و مستمدی کی فقدرم من الزمان او دانگی فقدر دے شیعہ کرکی نطورا قضا زا حاصر پر معنی ذکرکی مرسا نقبسا مرسا علقسا مرسا مزغسا نطورا قضائل ورنوزتا قضا سالوی افرادلو طوی دا بیو قدر الزمان دے اصلی قدر الزمان شو قدر شو قدرا یو قدر کا بل قدر من تعرم سب میراتن کا رسوخ نے دنیا میں توجہ دیا تھا مسلمان بشارت جنت و بل اسلام اسلام نے بدل شرنگ دا بیر فجار الیمن میلان تو دنیا بار جن بل اسلام دیدی کبل نکبر قبلنا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بِبَيَانِ قَوْلِهِ ذَهَبَ الْخَلَقُ فِي الْإِيجَابِ دَمَغُهُ وَلَا صَادِرُهُ إِلَى الْإِيجَابِ دَارَ جَنُنٌ رَجَالٌ فِي سَهَرَاتِ آلِ عَمْرَانَ رَاحِلَتُهُ كَانَ اُقْذِلَارًا دَارَ يَرْكَنُ نِغْرَانِيُّو كَذَاهِ رَاحِلَتِهِ النَّظَافَةِ مَفُوشٌ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ يَا رَاحِلَتُكَ وہتے ہیں نا لے تنیلہ وہ پرماں جی کو پتہ چلے وہ جب پاسے درے نے نے پانی کھپش دار وائل دار وہ صدقہ میٹھا کن جی رہا نہیں تبگی ہی ہے نہیں وہ رت ہے تو وہ میٹھا قضا کی کہ قضا کی اس پرے سے نہیں غلط ساتھ پاسے درے اور رسول اللہ اورمان کیوں کرے تے وہ ہچ جانا کو پاسے درے علی سرت لے لے نا میرے میں خیال بنا تھا ہٹا نلوہ تم تنبیر اسلام مجدد استا امیتنا اللہ کا نحفہ دروازی اسرائی واقعہ ناسم من الثمینی وقی کی اجمال روزہ تفصیل تکہ سانت بنی سمیم رال امیلو تنبیر اسلام اکل مشراع ینی بل اسلام بل جاند یا بنی سمیم قاروقت بشتکنا فاتنا چیزیر زراکو سراکا اگر یہ ذہن تم تبادر بشارت بی الدنیا و بی الانوار مردتین لہوین رانو تن نمیر سے مخاطب تقسان دی امنو علارہ فقالک بالبشراء یا علماند انم از ملحا بنو تمین قالو رسول اللہ من قبول کر لے دا بشارت خانو جے نال نسئلک عن حاضر عمر منگر آگلی تحتار دیل فاجت دفور فکستان فدی بارد دین کی دین دن اجزدک دا فرصد داری حاضر عمر نماراد داری مہاراج دیتا تک نہیں برداشت لو نہ قرآن اللہ رب ایک خدا عمر افیرہ کی اور ٹھکی افارین اکرین لینا تفقہ فی دین اشارہ اللہ دی حد کوششتا تھا فحصول لطباقوں کی رابل منگ تفقہ فی الدین زان فوی فو دین کی اللہ و نبیر صلی اللہ والو دعاقید مصرہ ہو گئی اصل فویہ دین پہاقید کی قان اللہ ولم یکن شہون غیر وحو اور داب باپ دعاقید حتہوں نے شام شیخ شمیر رحمت رجی کرد مبارا بنا ٹول آلم بے کتمیری ون تیری لگی کو بھیجنے کے بہر مدر مغلوکم ذات وزات اور سات دال لانا بین کیری و کتمیری ہا دس مکلوکم ہاد لوکلے شایر شایر شایر شایر احمد جب دا ولم ان شان سیر احمدی ون شہ قبل بہدور عالم کی بھی جمیا زائ ہی بین کیمیا بینا سا شہ نوجود موجود نہ ہو نم اللہ موجودہ ایسی او دین سماوید دیلہ خالکی دینیجی تو اللہ دیان سماوید کی دعا قدر اسا ہی کہ جی سواد ذات دار لانصفات دار لانا دول عالم بی جمیع اجزائی ہی بی قدمی عادر حادث تو سوک کے قول کی فا قدم دارش دا سا سا امام اور امنی سے ماتا کئی فلا القول بی شایر شایر شایر رحمت ایشا رحمتہ ماسو آب مشکل دے. آو حل کرے دے. اللہ جڑی جوڑ جوڑی کرے دے. تو یہ ذرا حال کو تاریخ با خبر کریں وذا حدیث مستفاد کی یہ ټول عالم دی جمیع ذات ہی بقدميره و نقيره حادث المخلوق سواد الله و ذات الله قال الله لنفقه في الدين دار عقیدات یہ دا دین پا جا رہے کلہ ہوگی ادا کرے قال الله ولم يكن شيء غيره ولا موجود الہ شيء مندال نے ستا پورن دنیا کو کم کی پیدا گول سلا سلی رشید احمدی کی تحقیق لیکن راجا ہزار کو انسی طریقے سے چالا ہوا پیدا کرنے سے پاسے میں بیاف پیدا کو اس سے بھی گردہ ذکر کی دی اللہ خلق الله شیان قبل الماء اللہ مکید بولے تو شیان نے پیدا کرے دی کو پیدا کری دی دفاع کا حدیث سے تعال کرا ہم ترمذی ذکر کے اول اول ما خلق الله القلم وقال unto اول اللہ, اللہ قلم پیدا کا وقال او اولیت بھی دے. پس او اول کے روائے کے دے. دے دے. دے دے مقابل يوجد منrane في برحمة أول من المقابلٍ مع ورجاء في الأول مواصولًا في العقل هو أن اختفار جونفا كان السلبي حديثي وجلس خذاما في أول حدثي لاbitsك يعني أنه يسبب لك موليات ل тобой أنه لا بدت عدود إن فيلول المنضي يتنسبت بعد لكتب верاته الحديث عن ish لكي إنا Programs لذلك الأول حديثة هناYm Asiqou وَقَطَبَ في الزِّكْرِ كل شَئِنْ مِنَ فِي اللَّوحِ الْمَعْفُوظِ وَإِذَا قُلْ فَلَاحِ مَعْفُوظِ کیا حَلْ سِيزْ لیکن اللہ داقید فیداش شرائد اکلی ودو فیداش نمخی تنسیر ترقیص دو عمر ابن عاصم روحات رادي جی لا فلح موخی فاندو زرقان مخی لکلی شویدی ادام اللہ دا, دا, دا, دا, دا. دا, دا قدری قلنا جن ومكتابه بولیکرا لافو لا موجود کی ہر چیز تو خلق السماوات والارض فذکر اللہ اندافت تو بندہ دراگی دونکی دریا وہی رضی قال بقول سن اللہ نے خلق السماوات والارض فذکر اللہ سبحانہ وتقدس فلا د مناذ نبیلہ تھا بیان کرو ایجاد مخلوق عمران حسین ایجاد کا بندہ فلا د مناذ ذات تا تو کو وہ دلانا معلوم بڑی بارے دا آیا سمدس آ آ آ دا جو تقت سراب کا می کے <تصفح> <تصفح> و امور خارج مجلس کی خوبت بیان کبل بلکہ ہوتی تو جواب میرے کال بل بران خبرو بأن وليه بأن وليه كذا في ذاك في ذاك في ذاك حتى كتل اهل الجنه منازلهم ان ذكر دخول اهل الجنه منازلهم فذكرت المضي بانك حتى كذا ماء بان مسوفا ما ما سين ذاك اذا مضيت بانوا كتل كذا من مضي ما دومره عقب بان اور سے قودار موجودت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہتاذا خل احمد جنہ ہتاذا قالو قور اهل جنہ پھر جنہ مراد ہے یہ ذی کوئی کلمہ میرا تھا قد قال سے تاگیر نماز سے کلمہ طے کون وجود کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فقال کہ ان کو عرش بذات نہیں وہ نبی علیہ السلام یہ نازل شد اما تھا قال ہتا کے ذی کرنے کے نبی علیہ السلام لو جنہ یہاںو پرہ پر مناظر تا او قود جہنم یہاںو پرہ پر مناظر تا کہ ذالکہ دعوی کے بیان دو بیان دماں دے اب اندازہ ہے کہ ہمارا ہے تو وانا پیو میں نہ پیو یا تی جی چاہے یا تیے تو جیوا یہ کچھ جی اور اتا جنوں بلا تو حدیث در بیان کے لیے کی رہا ہے کہ تمہاری بلاغن قلزر కుమార్ محمد اعظم و مائیں ملے ہوئے اجتماع برادروں کے فار مناظر نے کاندے کے کماثے کو بنو زید رو اخبار کی اما یا لا دے. اما او کی رحمان اما آج اللہ خبر دے جب خلق کی خبر اللہ خبر سوس کی رونی کی. کی رسول اتم سوا سماد مارا سی اتم الما <سؤال> نے اللہ اللہ اور قطبہ فی کتابی ویرکل پخل کتاب کچھ نوح محفوظے ہوا اندہو دا کنید محفوظیتنا نکرنا مرضا دا مکھاننا شداد اللہ سے محفوظے تنیر اپنید بھی لیکن شرات لے ہوا اندہو فوق العرش دا کتاب دا اللہ سے دے فوق العرش قطبہ دا محفوظیتنا قطبہ فی دا دا دے ان غلبت رحمت غالبہ بانی دادا رحمت مقت اللہ بے باد مختلف دا فیل دا کو جس اللہ با ان رحمت دا غزبی رحمت زمان دا فغزب زمان دا رحمت مطالبہ شامل معاشر تو شامل تھے مجنور شامل نے رضا مقتضاد وجود دارنا دا بدون دے استحقاقنا خلال دا رضا منا دا غیتنا غلط جدا پس اونے استحقاق داوستا بالمعاسی بدون استحقاقنا فا استحقاق داوستا جبن معاسی میں ماں سیارت لیں دخورت بالمعاسیات لیں ارتکاب دا ماں سیارت عدم توبہ دا اور دوام نے فاغیبانی ودیو فلتو قبلج خلال فل دا رحمتنا چھے رحمت دا ناشید وجود دا لانا اور مقضاد جود دار لانا مطالق سیطان نے خرق کرتے غیر متجد فارا چاڑا ماشم دے سبیدے جیر طول مخلوقات آگیتا شامل لے ان رحمتی غلبت غضبی رحمت زمان غالب دے فغضب زمان بانے شایر شیخ اشمید رحمت اللہ علیہ دے گردی دے واللہ علیہ شیطانو دا عبداللہ علیہ ساری دستری مراظروں شیطان کی طرح نہیں کرتے شیطان کے طرح نہیں نبی میں کرتے ہمارکی نبی رسولا سلامت سال رحمت نا ان رحمت دی غلبت غزبی یہ مسارے دا دکھر گرد العربی شیخ اقبل کی دے ابن عربی ابن عربی ابن عربی بیدہ رکلام لگا دے او بہترین عالم دے محقق ابن عربی بار رکلام صلقا <سلام> دے سوفی دے پر صفق ریٹ تک لگا دے بتوین ہے شاہ جہنمیا بہانم کے نا دیکھ جہنم کے دان پا دی گیا جہنم نہ مقابل خال قدر قریب خالق <سؤال> نے بھی مقاصد بابات کر نہیں جان سے کچھ رحمت نے جواب دی اللہ کا شکر ہے اپ کا کف پر بعد منتہا سنت ابتداد سنت شیخ اکبر غلطی ہے لا طب کے جو سبقت ہے بعد ابتداد سنت بعد انتہا سنت ان ابتداد پر ہنس اللہ رحمت مکھی نے نا دا سبب سبب رحمت بار دیر خلبت کے جہان مولا لبید با دین دہا بچنا وہ تو لا دین گراپ بیت با دین ابتدا کا لبید با دین دہا سنو نے دین سے دعویٰ کیا بھی نے ساری تو શરીد اگ والله یقول و كل شيء نوشنی تو حالانکہ علاوہ جب اللہ جینے کا مسلح اور دیز زبہ فسعام علم العالم جل علی او تو شند پیجن لا برحمانو تا جل العالم او شند کے ما پران کے لیے عارف ان پران تامین دے تقید کے و ذات رحمت او جاب ستم بھول رحمت رحمت ستیہ بیاں حکم نئے کی سے مقصد رحمتی نشرے ہر چادر شامل رہے وہ چاہ بدان بن کر برا بر انا نو تھا تی کی اللہ بنا پر فزمی نا ان رحمت